دعوت اسلامی کی شاعری ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوبہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ ایک صفحہ 170 شیخ تریکت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رجویزیائی دامدبرا کا تحمن علیہ درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں درود پاک یہ ہے اللہ سے روایت ہے تاج مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو پڑھتا ہوں ممکن ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے لیجیے صل سلی سیدنا و مولانا محمد وعلى والی و سلیم سلو الشبیب صلی اللہ تعالی عل محمد وعلى علی آلہ و صحبی و بارٹ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان مبارک کا پہلا اشرا اشرائے رحمت ہم سے جدا ہوا اور اب اشرائے مغفرت بھی جدا ہو گیا اب اشرا جہنم سے آزادی کا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور بے سبب ہماری مغفرت فرما دے جہنم کیا ہے کچھ تعارف اس کا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے منافقوں کے لیے مجرموں کے لیے گناہ گاروں کے لیے عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کیا ہے اسے کہتے ہیں جہنم دو زخمی اسی کو کہتے ہیں جہنم کیا ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں تعارف پیش کرنے کا یہ ہے کہاں چنانچہ ایک قول ہے دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے اس کے طبقات کتنے ہیں چنانچہ پارہ چودہ سورہ حجر آئے چوالیس اشاد ہوتا ہے لہٰ سب تو ابواب لکل با بن ہم جز ام مخ سوم ترجمہ اے ایمان اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے سات طبقات ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے نام بھی سماعت فرما لیجئے نمبر ایک جہنم نمبر دو لو نمبر تین حطمہ نمبر چار سعر پانچ سقر چھ جحیم اور سات ہاویہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو سات حصوں میں منقسم سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے منقسم کیا گیا ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے مقرر ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیالیس اس میں بیان کیا گیا جہنم کی خوفناک شکل کو چراچے حدیث شریف میں ہے جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو ستر ہزار لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچتے ہوں گے جہنم کے دروغا کا کیا نام ہے یہ ہے حضرت سیدنا مالک علیہ السلام یہ بہت ہی عظمت والے فرشتہ ہیں انی کے زیر اہتمام دو زخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا جہنم کے عذاب کی چند صورتیں بھی سماج فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیے لیتے ہیں خوف آتا صلی علی محمد و بارہ و وہ سخ دو زخ میں دو زخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذابات کا سامنا ہوگا ان عذابوں کی قسمیں اور ان کی کیفیات کو اللہ تعالی کسی وقت کوئی نہیں جانتا اور جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا شیخ طریقت امیر اہل سنت دہ مبارکات اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام تکالیف کسی ایک شخص میں جمع کر دی جائیں تو جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ تر ہے عذاب کی چند صورتیں جن کا حدیث میں تسکر آیا ان میں بعض یہ ہی ہیں جیسے آگ کا عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا جیسا کہ سنن نے حدیث نمبر چھبیس جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا جب جہنمی جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے پوست یعنی چمڑے کھال کے ساتھ زندہ کیا جائے گا پھر ان, کی پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا اور یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا فرشتوں نے ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو سرخ ہو گئی جہنم کی آگ کو پھر دوبارہ ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا تو جہنم کی آگ سفید ہو گئی پھر تیسری بار جب ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی تو جہنم کی آگ نہایت ہی خوفناک ہے اور سیا رنگ کی ہے اور صحیح بخاری حدیث نمبر بتیس سو پینسٹھ میں ہے جس کا خلاصہ ہے جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے انہتر درجے زیادہ ہے اور مشکاذ شریف میں ہے حدیث نمبر چھپن سو اور سونو نے میں بھی ہے سنونے ترمیزی کا حدیث نمبر ہے پچیس سو پچاسی جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی ستر برس کا راستہ ہے اس پہاڑ کا نام ہے سعود سعود عین وا دال دوزخیوں کو اس آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا دوزخی 70 ستر سال میں اس سعود نامی آگ کے پہاڑ کی بلندی پر پہنچیں گے پھر اوپر سے گرا دیا جائے گا تو ستر سال تک جہنمی نیچے گرتے ہوئے پہنچیں گے اسی طرح ہمیشہ انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا الامان والحفیظ حفیظ علام و حفیظ حدیث نمبر پچیس سو دو زخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسق ہو جائیں گے اوپر کا ہوٹ سکر کر سمٹ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نچلا ہوٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا سکفر اللہ سکفر اللہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر تیرہ سو جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے جہنم کے اس آتشین تنور میں زنا کار عورتوں اور زنا کار مردوں کو ڈال دیا جائے گا آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور تن کے منہ تک اوپر آ جائیں گے پھر ایک دم وہ شولے بجھ جائیں گے تو وہ سب کے سب زناکار مرد اور عورت اوپر سے نیچے تنور تن کی گہرائی میں جا پڑیں گے اللہ الامان والحفیظ خوف آتا ہے نو pero صلی اللہ تعالی محمد وبارہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے مزید سنیے جہنم میں کس طرح کے عذابات ہیں اللہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر تیرہ سو کا خلاصہ ہے کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ دوزخی پھر دریا کے بیچ میں پلٹ جائیں گے بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی اور جہنم کی سزا ہے بے حد کڑی کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گلفڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شیگاو سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا اسی طرح دوسرے گلفڑے کو پھاڑے گا جب تک پہلا گلفڑا درست ہو جائے گا پھر اس کو پھاڑ دے گا اسی طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے اور فرشتہ ان کو سنسی سے پکڑ کر چیرتا اور پھاڑتا رہے گا یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا آزاد دیا جائے گا ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا وہ پتھر لوڑک کر دور چلا جائے گا پھر فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس لیٹے ہوئے شخص کا سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا پھر وہ پتھر مارے گا سر کچل جائے گا پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا سرشتہ پھر اٹھانے جائے گا پھر وہ پتھر مارے گا اور اس کا سر کچل دے گا اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا المان الامان المان سونوں نے ابھی داود حدیث نمبر اڑتالیس سو اٹھتر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شب معراج میں ایک ایسی قوم کو ملاحظہ فرمایا آپ ان کے قریب سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے آپ نے دریافت فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے مشکا شریف حدیث نمبر چھپن سو اکانوے اونٹوں کے مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے 40 چالیس سال تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچو دو کو ڈنک مارتے رہیں گے ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف چالیس سال تک باقی رہے گی علمان علمان جو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا اگر اللہ تبارک و تعالی نافرمانیوں فرمانیوں کے سبب ناراض ہو گیا اور جہنم میں ڈال دیا اتنے بڑے بڑے بچھو اور سام مسنت ہو گئے تو کیا بنے گا بعض دو زخیوں کے گلے میں سانپوں کا ہار پہنا دیا جائے گا یہ سانپ نہایت ہی زہریلے ہوں گے اور لگاتار کاٹتے ہوں گے دو زخیوں کو کھانا بھی کھلایا جائے گا مگر وہ کھانا کیسا ہوگا تو بستر اللہ سننے ترمی حدیث نمبر پچیس سو پچانوے دو زخیوں کو حلق میں پھسنے والا کھانا کھلایا جائے گا جب وہ کھانا حلق میں پھنسے گا تو ان کا دم گھٹنے لگے گا پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا اس پانی کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی کھال جل بھن کر پگھل کر برتن میں گر جائے گی جب یہ گرم کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا پیٹ کے اندر کے تمام اعضا آتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیروں پر گرا دے گا المان الامان, الامان پارہ پچیس سورج دخان میں بیان کیا گیا قرآن مجید میں زکوم تھوڑ کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اور سونا ترمی چل چار صفحہ دو سو اگر زکوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبو دار بنا کر خراب کر دے تک اللہ تک فراہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دو کو عذاب دیا جائے گا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا تو اسی طرح جہنم کے عذابات بھی ایسے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا جہنم میں طرح طرح کے ایسے بے مسلوں بے مثال عذابات ہیں کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں دی جا سکتی کوئی سوچ نہیں سکتا اس صرف سمجھانے کے لیے چند مثالیں دی گئیں اس کی مقدار جہنم کے عذابات کی مقدار کیفیت اور قسمیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی بچائے مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے چند اعمال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو جہنم کی طرف لے جانے والے جن پر قرآن و حدیث میں جہنم کی وعیدیں آئی ہیں انہیں نہایت غور سے سماعت فرمائیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجی اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور شب و روز جہنم سے آزادیاں ہو رہی ہیں مسلمان جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں انہیں بخشش کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے شرک کفر مسلمان کا قتل زناکاری کاری لواطت چوری شراب نوشی جوا کھیلنا یہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں اسی طرح سود اسے بیاج بھی کہتے ہیں جادو یتیم کا مال کھانا راہ خدا میں لڑائی سے بھاگ جانا زنا کی توہمک لگانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے ماں باپ کو ستانا تکلیف دینا ان کی ازا رسانی کا سبب بننا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جھوٹی گواہی دینا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے غیبت کرنا بھی جہنم میں جہنم میں لے جانے والا عمل ہے چگلی کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے امانت میں خیانت یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے نا طول میں کمی کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے رشوت کا لین دین مال حرام کا لین دین نماز کا ترک کرنا جمعہ چھوڑ دینا جماعت ترک کرنا نمازی کے آگے سے گزرنا نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا امام سے پہلے سر اٹھانا یہ جہنم میں لے جانے والے اڑمال ہیں زکوت ادا نہ کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا اڑمال ہے روزہ چھوڑ دینا حج نہ کرنا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا رشتے داریاں کاٹ دینا پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا جانوروں کو ستانا کسی پر ظلم ڈھانا اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں بہتان لگانا تہمت باندھنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے وعدہ خلافی کرنا اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا بے پردگی اختیار کرنا پیشاب سے نہ بچنا حیض میں ہم بستری کرنا حوصل جنابت نہ کرنا خودکشی کشی کرنا احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے گالی گلوچ جھوٹا خواب بیان کرنا داڑھی منڈانا مردانی عورتیں زنانے مرد یہ جو افعال ہیں کہ مرد ہو کر عورتوں کی نقل کرنا عورت ہو کر مردانہ وضا اختیار کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا امال ہے ممرو لباس پہننا قبروں پر پیشاب و پخانہ کرنا سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا ریا کاری کا ارتکاب کرنا تکبر کرنا بخل کرنا حص و تما اختیار کرنا حسد کرنا بغض و وینا مکر و دھوکہ بازی کسی کا مذاق اڑانا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا کسی دوسرے کو اپنا باپ بنا لینا بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا بلا ضرورت بھیک مانگنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے محض اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما دے در تو نارا ہوگی گر تو دارا I wow. wow. جنت میرا یا رب امین بیٹے استام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعلیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اچھلا رحمت میں ہم نے آئے رحمت اور رحمت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اس کی بارگاہ میں کافر و مشرق بھی کنہ کا اپنے کفر و شرک کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے بڑے سے بڑا مجرم ایک ہم نے اس شخص کا واقعہ بھی سنا بخاری مسلم شریف کی روایت سے کہ اس نے سو افراد کو ناحق قتل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ بھی قبول فرما اس کو بھی اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا اس کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے وہ کریم کرم فرماتا ہے اور اپنے کرم سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور اس ماہ مبارک میں اس اشرے میں وہ خوش نصیب جو جہنم سے آزاد ہوں گے ان میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم